کا علاقہ ختم ہوا دریا اور سڑک دونوں نیچے اترنے لگے نگے پہاڑوں کی جگہ پہاڑ اور چیل کے جنگل آ گئے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں بارشیں لے کر بادل بھی پہنچ جاتے ہیں اور جہاں ہمالیہ ان کا راستہ نہیں روکتا ہوا میں چیڑ کے درختوں کی خوشبو گھلنے لگی پہاڑی ہوا آہستہ آہستہ میدانی ہوا میں تبدیل ہونے لگی پاکستانی اور چینی انجینئروں کے بنائے ہوئے شاہکار یعنی اس شاہراہ کراکرم کا یہ حصہ ثابت اور صحیح سلامت تھا اب راہ میں وہ بڑا سا پل آیا جس پر ہم نے دریائے سندھ کو یہاں پہاڑوں میں آخری مرتبہ پار کیا اب منظر بدلا کوٹ پتلون پہنے ہوئے لوگ نئی نئی موٹر گاڑیاں بچے اور یہاں تک کہ ان کی مائے بھی نظر آنے لگی اور پکی سڑک سے کچے کنارے پر اتری تو پہاڑی مٹی اس کے ٹائروں تلے چڑ چڑا لگی یہاں خوب رونق تھی دکانیں کھلی ہوئی تھی होटल گاہکوں سے بھرے ہوئے تھے اور لوگ بیکار نہیں بلکہ مصروف نظر آ رہے تھے میں اپنے سر کے درد کی دوا خریدنے کے لیے ایک کیمسٹ کی اچھی خاصی صاف ستھری اور روشن دکان میں داخل ہوا اور نوجوان کیمسٹ محمد غنی سے میری ملاقات ہوئی وہ اس علاقے کے تین چار اور نوجوانوں کی طرح سند یافتہ ڈسپنسر تھے اور ذرا سی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ دواؤں اور بیماریوں سے خوب واقف تھے محمد غنی سے باتیں ہونے لگیں میں نے پوچھا کہ یہ تھاکوٹ کا علاقہ کیسا ہے یہاں کے لوگ کیسے ہیں ان کی زندگی کیسی ہے جناب تھاکوٹ جو یہ ایک غریب علاقہ ہے نہایت غریب علاقہ ہے یہاں پر لوگ جو ہے اکثر پہاڑوں میں رہتے ہیں تھاکوٹ کے تھاکوڑ میں پانی جو ہے دراصن کے بغیر وہ بہت کم ملتا ہے لوگ کھیتی باڑیوں پر گزارا کرتے ہیں جی. جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں تو اس کے جو فصلیں ہوتے ہیں وہ بارش پر ہوتے ہیں یہاں پر زندگی لوگوں کی تقریباً, تقریباً عجیرن ہے زندگی اجیرن ہے وہاں اوپر پہاڑوں میں ایسا شستہ اور شگفتہ لفظ سن کر زندگی سچ پوچھئے تو باغ باغ ہو گئی مگر پورے بلتستان اور سارے کوہستان کے سفر کے بعد یہ پہلی جگہ تھی جہاں کسی نے شکایت کی اور زندگی کی سہولتیں دستیاب نہ ہونے کا شکوہ کیا ورنہ وہاں اوپر رہنے والوں کو شاید معلوم بھی نہ تھا کہ ان کی زندگی میں کیا کمی ہے انہیں جو نصیب نہیں تھا اس کی انہیں تمنا نہ تھی اور جو کچھ نصیب تھا وہ سمجھتے تھے کہ دنیا بس اس جگہ پہنچ کر رک جاتی ہے میں نے محمد غنی صاحب سے پوچھا کہ اب تو آپ کے علاقے میں شاندار شاہراہ کرم نکل آئی ہے اور آپ پورے پاکستان سے جڑ گئے ہیں اس سڑک کے کھلنے سے کچھ فرق آیا اس سڑک سے تاکوٹ کے لوگوں کی زندگی میں بہت کچھ فرق آیا ہے پہلے یہاں کے لوگ کھانے کے چیزوں کے لیے اور زندگی کے لباس وغیرہ اور دوسرے چیزوں کے لیے مانسیر اور ایپٹاواس جایا کرتے ہیں آج سے تقریباً کوئی اٹھارہ بیس سال پہلے لوگوں کو نہایت ضرور تکلیف تھی اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے یا کوئی ان کو گولی لگ جائے تو اس کو پشاور یا پنڈی یا افٹاعت لے جائے کرتے تھے اور خاص کر کے یہاں کے لوگ جو تھے وہ اپس میں خان خوانین جو تھے وہ لڑ رہے تھے تو اسی وجہ سے یہ لوگ ان کے محکوم تھے سڑک کے آنے سے ان لوگوں میں وہ پرانا خان خوانین کے جو ظلم و ستم تھا وہ نہایت کم ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ اب یہاں کے لوگ جو ہے وہ نہایت تعلیم یافتہ اور باخلاق بن گیا ہے سڑک کی بات چل رہی تھی اور سامنے کچھ فاصلے پر چینی تلس کا بہت بڑا اور خوشنما پل نظر آ رہا تھا محمد غنی نے مجھے بتایا کہ جب یہ سڑک بن رہی تھی اس جگہ چینی انجینئروں کا بہت بڑا کیمپ تھا میں نے پوچھا آپ کو یاد ہے سینکڑوں چینیوں کی موجودگی میں یہاں کیسا ماحول تھا اس وقت ماحول کچھ اچھا تھا بہت اچھا تھا اچھا. جی اچھا. اور خاص کر چین والے جو تھے وہ بہت یعنی پابند تھے اب وہ کام کاج میں یہ نہایت محنت کر رہے تھے آپ لوگوں ساتھ ان کا ملنا جلنا دوستیاں تعلقات تھے؟ ہاں بالکل تھے یہاں آتے تھے؟ کوئی خریداری کچھ آیا؟ ہاں خریداری کر رہے تھے خاص کر ان میں میرے خیال میں دو تین مسلمان بھی تھے یہ آپ کو کیسے اندازہ ہوا تھا؟ بیٹھنے سے اندازہ ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے آپ کے بلکل سامنے مسجد ہے جس کا رخ دریا کی طرف ہے اور نمازی سامنے وضع کر رہے ہیں یہاں کبھی چینیوں نے آیا کے نماز پڑھئے ہیں جو مسلمان جو حج کے لیے جو جاتے ہیں وہ آپ پر اور یہاں سے جاتے وقت وہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ لوگ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں تھاکوٹ میں اب خوش ہوتے ہیں جب حاجی یہاں سے گزرتے بہت خوش ہیں بہت خوش ہوتے ہیں یہاں لوگ ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں بہت خاطر کرتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں لوگ ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں محمد غنی سے باتیں ہو رہی تھیں کہ سامنے مسجد میں نماز ختم ہوئی اور بہت سے نمازی اٹھ کر وہیں کیمسٹری کی دکان میں آگئے ان میں حاجی سلطان زر صاحب بھی تھے باشور تعلیم آفتہ اور اپنے علاقے سے خوب اچھی طرح میں نے سلطان زہ صاحب سے پوچھا کہ تھاکوٹ کے علاقے میں لوگوں کی کون سی نسل آباد ہے یہاں پہ جو لوگ آباد ہیں یہ کہلاتے ہیں یوسفزئی پٹھان اور اس کے بعد اس کا سیکشن ہے سواتی تو یہ لوگ بہت پہلے کافی عرصہ پہلے کئی صدی پہلے جو ہے سوات سے مائیگریٹ ہو کر اس طرف آئے ہیں تو یہاں بھی کافی عرصے سے یہاں کے رہنے والے ہیں اور مادری زبان یہاں کی جو ہے یہ پشتو ہے حاجی سلطان زل صاحب ان یوسف زئی پٹھانوں کے رسم و رواج اور ان کے قبائلی نظام کے بارے میں بتا رہے تھے کہنے لگے آ, ہاں یہاں قبیلے کو جو ہے نمکائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے <تصفح> تو یہاں ہمارے تاکوٹ کا ایریا جو ہے یہاں آٹھ قبیلے کے لوگ ہیں آٹھ نمکائی کے مختلف نام ہیں اس میں کہلاتے ہیں خان خیل ملکال دو دال جانگیری اور دو تین اور مطلب ہیں تو یہاں کے باشندے جو ہیں یہاں کے زیادہ تر ان کا بسر گزر جو ہے وہ زمینداری کے اوپر ہے اور اب ساتھ ساتھ میں جو ہے لکائی پڑھائی کا بھی انتظام ہے یہاں پہ ہائی اسکول ہیں پرائمری اسکولز ہیں یہاں پہ نہوائی علاقوں میں اور ہاسپٹل بھی ہے تو لیکن یہ کہ تعلیم یافتہ حضرات جو ہیں وہ کم ہیں کافی مشکل سے یہاں ہمارے ہاں اس ایریا میں تقریباً پورا ایریا جو ہے تاکور کا پچاس ہزار کی آبادی ہوگی تو اس میں میرے خیال سے مشکل سے پندرہ بیس آدمی جو ہے گریجویٹ ہوں گے ابھی تک یہاں پہ اس علاقے میں کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے ہاں اتنی کمی ہے کہ مشکل سے ابھی کچھ لڑکے جیسے ہمارے یہ سامنے مسٹر محمد غنی بیٹا ہے جس نے ڈسپنسر کورس کیا ہے دو تین لڑکے اور ہیں جو ڈسپنسر کورس کر رہے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پہ تعلیم یافتہ کی کافی کمی ہے کالج نہیں ہے کوئی یہاں پہ انٹر کالج نہیں ہے ہمارے ضلعے میں مانسیرا جو ہے وہاں بھی ڈگری کالج ہے ایک دو انٹر کالج ہیں اس لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کالجز کا انتظام کیا جائے اور ڈگری کالج کا لڑکیوں کا سکول نہیں ہے کوئی نہ پرائمری سطح پہ مشکل سے ابھی ایک سکول کھل گیا ہے میرے خیال سے اس سے پہلے کوئی لڑکیوں کا سکول نہیں ہے کوئی کمپاؤڈر لڑکی نہیں ہے ہمارے یہاں تو اس طریقے سے کافی ہمارا علاقہ جو ہے پسماندہ ہے اور یہ شارہ ریشم جو اب یہاں سے گزر گیا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے یہاں پہ علاقہ جو ایریا جو ہے مختلف ادھر ادھر سڑکیں نکل رہی ہیں رابطہ سڑکیں لیکن ابھی کافی کمی ہے بات قبیلوں سے شروع ہو کر اسپتالوں اور سکولوں تک پہنچ گئی میں نے سلطان زل صاحب سے پوچھا کہ چلیے اسکول تو ہیں یہ بتائیے کہ ان میں پڑھنے کے لیے بچے بھی ہیں پہلے جب ہم لوگ پڑھتے تھے اس زمانے میں مشکل سے یہاں بھی چالیس لڑکے تھے سیونٹی فور میں جب ہم نے میٹرک کیا اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ہمارے اسکول جو ہے اسکول اس میں کمرے بھی زیادہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی بچے اس میں نہیں سما سکتے ہیں. اور جو ہمارے ارد گرد کے پرائمری اسکول جتنے ہیں اس سے اب بھی یہ حال ہے کہ چھوٹی پاس کر کے لڑکے پانچویں میں آئے تو یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ان کو واپس بھیج دیا گیا تو اسی طریقے سے اب لڑکے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے یہاں پہ لازمی بات ہے اب جتنے جیسے پچاس لڑکے میٹرک پاس کر کے نکل جاتے ہیں مشکل سے چار پانچ لڑکوں کو اگر روزگار یہاں پہ مل جاتا ہے اس کے بعد لڑکے جو ہیں وہ مجبوراً شہروں کا رخ کر لیتے ہیں پشاور لاہور اسلام آباد اور کراچی ہاں سلطان زیل صاحب کے ساتھ منول صاحب بھی تھے جو تھاکوٹ کے ہائی اسکول میں استاد ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یوسف زئی پٹھان قبیلوں میں بچوں کو خصوصاً لڑکیوں کو تعلیم دلانے کا احساس پیدا ہو رہا ہے یا نہیں اور بالکل है? اب پیدا ہو رہا ہے بہت ہی سیریسلی ان کے احساس وہ جگر ہو رہے ہیں جو ہم یہاں سے میں خود بذات خود دو کلومیٹر آگے رہتا ہوں بدکول نام ہے ہمارے ایریا کا دو یونین کونسل ہے اس میں <coughs> اس میں صرف پچھلے سال سے ایک پچھلے سال نہیں پانچ سال سے ایک پرائمری گرل اسکول ہے لیکن اس میں ابھی تک وہ ٹیچرز نہیں ہیں مطلب نہیں ہے لڑکی ٹیچر جو ہے ابھی تک نہیں آئے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا اب یہ معلوم نہیں کہ آیا کسی کے نام سے کوئی ٹیچر جو ہے وہ نہیں رہے یا کیا ہے یہاں پہ حاضری نہیں سنا آپ نے لڑکیوں کا اسکول ہے مگر استانی آج تک نہیں ہے اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ ممکن ہے کاغذات میں کسی استانی کا نام درج ہو اور کہیں کسی کو تنخواہ بھی مل رہی ہو مگر اسکول میں حاضری کسی استانی کی نہیں ہے ہو سکتا ہے یہ شکایت بلا سبب ہو مگر حکام پر ایسا شبہ اور افسران آلہ پر ایسی بےد بلا سبب نہیں ہوا کرتی سامنے گہرائی میں دریائے سندھ بہ رہا تھا کچھ نوجوان اس میں نہا رہے تھے یا شاید مچھلیاں پکڑ رہے تھے یا ہو سکتا ہے پانی پینے اترے ہوں مگر پانی کافی ریتلا تھا میں نے سینکڑوں میل اوپر لداخ میں بھی ایسا ہی گدلا پانی دیکھا تھا لوگ غٹا غٹ پی رہے تھے اس یقین کے ساتھ کہ اس پانی سے میدے یا گردے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی میں نے حاجی سلطان زل صاحب سے پوچھا کہ یہاں ہزارہ کے لوگ اس ریتیلے پانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہاں پہ بھی اسی طرح رجحان ہے مطلب کہ یہاں پہ لوگ جو جتنے قریب ہیں وہ تو سب دریا کا پانی استعمال کرتے ہیں اور جو تھوڑا تھوڑا دور ہے وہ چشمے کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں بھی اب اس کے بعد جو ہے پانی میں ریت کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے لیکن کبھی بھی آج تک مطلب ہے کہ اگر کسی کو پتری کی شکایت ہو بھی گئی ہے تو ڈاکٹروں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ دریا کے پانی کے استعمال کی وجہ سے اس طرح کی بات ہو گئی ہے اور پانی اتنا طاقتور ہے کہ کانا زیادہ ہو جاتا ہے کانے میں زیادہ اگر کھا لیا جائے تو پانی اگر ایک گلاس پانی یہاں کا پی لیتے ہیں تو وہی کام جو شعروں میں sure. کولا وغیرہ <laughs> یہ کرتے اس سے زیادہ یہ طاقتور ہے اور ہضم کے لیے اچھا ہے اور اگر اس میں لوگ تیرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد آدمی کو فوراً بھوک yeah. محسوس ہو جاتی ہے اور پانی میں مطلب کہ وہ ریت کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہیں یہ تھے حاجی سلطان زر صاحب اور یہ ہیں تھاکوٹ کے ہوٹل اور چائے خانے خوب بڑے بڑے میزوں بینچوں اور کرسیوں سے بھرے ہوئے چولوں پر پتیلیاں اور کیتلیاں چڑھی ہوئی اور قریب ہی دہتے ہوئے تنور میں ان چائے خانوں میں گیا اور ان میں کام کرنے والے نوجوانوں سے باتیں کرنے لگا ایک نوجوان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے محمد اسرار محمد اسرار صاحب آپ تعلیم ہیں ہاں کتنی تعلیم پائی امیر کہاں سے اسی تھاکوٹ ہائی اسکول سے ہاں کب کیا تھا میٹرک پاس آپ نے اب ایک سال پہلے اور اس کے بعد اب آپ کیا کر رہے ہیں ملازمت ملی آپ ہوٹل نہیں نہیں ملی ہوٹل میں کام کر کوشش کی آپ نے کوشش ہم نے نہیں کی بہت کو نہیں ملا بہت لوگوں نے میٹرک کی نہیں لیکن اس کو ملازمت نہیں ملا تو اب آپ تھراکوٹ میں کیا کرتے ہیں ہوٹل میں کام کرتے ہیں یہ ہوٹل آپ کے کسی عزیز کا ہے کیا عزیز کا ہے چاچا کا کس طرح کا کام ہے یہاں سے گزرنے والے لوگ یہاں ٹھہرتے ہیں کیا یہ سب اوپر کی نیچے کی آبادی کے لوگ ہیں یا سیاح بھی ہوتے ہیں سیاح بھی ہوتے ہیں سردیوں میں یہاں کا کاروبار بند ہو جاتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے سردیوں میں کا موسم کیسا ہوتا ہے بہت اچھا ہے دریا ن, میں ن, نا... گرم <laughs> دریا, منا... دریا میں نہا سکتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ نے تعلیم پائی تعلیم نہیں ہوٹل میں آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کو تنخواہ ملتی ہے یا کمیشن ملتا ہے نئے تنخواہ ملتے تیس دن کام کرنے کا آپ کو تھاکوٹ میں کتنا معاوضہ ملتا ہے جی مہینے کی آپ کو کتنی تنخواہ ملتی ہے آٹھ سو سات سو روپئے آپ کے بیوی بچے ہیں جی کتنے بچے ہیں سات سو روپئے آپ کے لیے کافی ہیں گزارا ہو جاتا ہے کتنی تنخواہ آپ کا خیال ہے ٹیبل مین کو کم سے کم کتنے پیسے ملنا چاہیے بس تقریباً ہزار بارہ سو آپ کا اپنا مکان ہے مکان ہے کتنا بڑا مکان ہے آپ چھوٹا یہاں سے آپ کے आपकी سے قریب ہے ذرا میری جرت دیکھیے ایک نوجوان سے اس کی دلہن کے بارے میں پوچھ لیا یہی بات اوپر پہاڑوں میں کسی کوہستانی سے پوچھی ہوتی تو شاید آپ یہ پروگرام نہ سنتے میرے بارے میں کوئی ہولناک خبر سنتے مگر جیسے بھی ہیں اچھے ہیں وہ لوگ بھی آپ مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ